صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد jihad ki haqeeqat aur jihad بعض mutalliq baaz ahem ihkam aur masail ka dars jari hai pichle dars چیزوں کا بیان کیا تھا جہاد کی تعریف جہاد کی فضیلت جہاد کی قسمیں جہاد کی غایت اور مقصد کیا ہے اور آج کے درس میں ہم نے آغاز کرنا ہے جہاد کی شرطیں شروع الجہاد اور میں نے بیان کیا تھا کہ جہاد کی سترہ شرطیں ہیں اگر یہ سترہ شرطیں پائی جائیں تو جہاد جہاد شرعی ہے اگر ان میں سے ایک بعض یا ایک شرط رہ جائے تو جہاد جو ہے وہ جہاد شرح نہیں ہوتا میں پہلے ان شرطوں کو بیان کروں گا پھر تفصیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ مزید تفصیل بیان کروں گا یہ شرطیں جو ہے تین قسم میں بعض علماء نے ان شرطوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ ہے شروط تشترط تشتر من توفی میں نہیں ہے جنہیں کہتے ہیں شروط الوجوب وہ شرطیں اگر پائی جائیں تو جہاد واجب ہو جاتا ہے نمبر ایک الاسلام نمبر دو العقل عقل کا ہونا نمبر تین الفرری آزاد ہونا نمبر چار الکورہ مرد کا ہونا نمبر پانچ البلوغ بالغ ہونا نمبر چھ السلام من الضرر مرد سے پاک ہونا مریض کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس سے وہ یا جو بیماری رکاوٹ پیدا کرے جہاد میں نمبر سات وجود النفقا کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ جو جہاد پر خرچ ہوتا ہے اس پہ وہ نفتہ کر سکے دوسری قسم کی شرطیں جو ہیں وہ ہیں شروط ان تشتر و الجہاد اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو جہاد مشروع ہو جاتا ہے اور یہ پانچ قسم کی شرطیں ہیں نمبر ایک یہ دو قسم کی شرطیں ہیں پہلی شرط جو ہے تت القب المجاہد المسلم پہلے قسم کی شرطیں جو ہیں وہ جو مسلمان مجاہد ہے اس سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ پانچ شرطیں ہیں نمبر ایک الخلاص اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالی کے لئے اخلاص نمبر دو ارقدرا اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ میدان جنگ میں لڑ سکے نمبر تین اللہ ترتب الجہاد اعظم من مفسد ترکی کہ جہاد کرنے سے اگر فساد بڑھ جاتا ہے تو پھر رک جانا چاہیے اور جہاد کو نہیں کرنا چاہیے نمبر چار ان کون اب عید ولی العمر مسلمان ولی امر حکمران کی اجازت سے ہونا چاہیے نمبر پانچ وجود قیاد شرعیت الغدم وجہد ووجود وجود رائے شرعی لتی یا کنتحت جہاد کہ ایسی شرعی قیادت ہونی چاہیے کمانڈ ہونی چاہیے جس کے تحت جس کے ماتحت جہاد کیا جائے اور اس کی کوئی نشانی بھی ہونی چاہیے پچھلے زمان میں جھنڈا ہوتا تھا رایا ہوتی تھی اور آج کے زمانے میں مختلف طریقے اپنائے گئے ہیں لیکن کمانڈ ہونی چاہیے کہ کب حملہ کرنا ہے کب رکنا ہے کون دائن جانب ہوگا کون بائن جانب ہوگا کون درمیان میں ہوگا کون آگے بڑھے گا کون پیچھے رہے گا تو یہ جو طریقہ ہے اگر کوئی رہنما نہیں ہے تو افراتفری ہوگی کسی کو کوئی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے کب آگے بڑھنا ہے کب رکنا ہے کب اٹیک کرنا ہے کب ڈیفنس کرنا ہے دا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دوسری قسم کی شرطیں جو ہیں دوسری قسم کی شرط جو ہے وہ شروع انتہا بمن يجوز یجوز من الكفار ان شرطوں کا تعلق کافروں سے جن کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں ان میں بھی شرطیں ہیں ان کی بھی پانچ شرطیں ہیں نمبر ایک کہ کافر جس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں ذمبی نہیں ہونا چاہیے اہل زمت میں سے نہیں ہونا چاہیے نمبر دو یہ کافر معاہد نہیں ہونا چاہیے یعنی وہ کافر جس کے ساتھ ہمارا کوئی عہد ہو نمبر تین مستعمن نہیں ہونا چاہیے یہ کافر جس کا ہم جہاد کر رہے ہیں وہ کافر نہ ہو جو جس کو کسی مسلمان نے امان دیا ہو کہ وہ میرے پناہ میں آیا ہے نمبر چار یہ کافر جسے ہم جنگ کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں یہ بچہ یا عورت نہ ہو وہ کافر مشرق ہو جو میدان جنگ میں اتراتا ہے بوڑھا نہ ہو بوڑھا بچہ اور عورت یہ نہ ہو نمبر پانچ ان یکون الکافر المقاتل قد بلغت ہو جس کافر کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں اسے توحید کی دعوت پہلے سے پہنچ چکی ہو اگر دعوت توحید کی نہیں پہنچی تو پھر اس کے خلاف ہم جہاد نہیں کر سکتے ٹوٹل سترہ شرطیں ہیں پہلے سات پھر پانچ پھر پانچ اب آتے ہیں تفصیل کی طرف اور دل دلیل اور علماء کے اقوال کی طرف کہ یہ شرطیں کہاں سے آئیں اور کیسے علماء نے بیان کی ہیں پہلی شرط الاسلام اسلام مجاہد کو مسلمان ہونا چاہیے کافر سے اللہ تعالی کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وہ قدیم نہ علم امروبین فج الحبا منصورہ کافروں کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے اور ہم آئے ان کے اعمال کی طرف جو وہ کر کے آئے تھے ہم نے ان کے سارے کے سارے عمل کو ہوا منظور عکارت کر دیا جسے جس واضح ہوا کہ کافر کا جہاد جہاد نہیں ہوتا تو پہلی شرط ہے اسلام کی مسلمان ہونا چاہیے دوسری اور تیسری شرط عقل اور بلو عاقل اور بالغ ہونا اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث قلم اٹھایا گیا تین لوگوں سے تکلیف اٹھا دی گئی ان حتى حتیہ سوتے ہوئے شخص سے جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے وہ حتى حتلم اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے وعن ان حتى حتیہ عقل اور پاگل سے جب تک کہ اسے عقل نہ آ جائے اسے احمد ابوداؤد نسائی دارمی ابن ماجہ ابن حبان نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ تو اس حدیث مبارکہ میں بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے اور پاگل کو جب تک عقل نہ آ جائے تو وہ مکلف ہی نہیں تو عاقل اور بارغ ہونا بھی شرط ہے ہر عبادت کے لئے جہاد بھی عبادت ہے میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا تو اس کے لئے بھی یہ شرط ہونی ہے شاهد. نمبر چار چوته شرط الحرية آزادی ورس کی دليل اللہ تعالی فرمایا ہے سورة توبہ میں آیت نمبر اکامان سے چرانویتاك ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذین لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں اگر وہ جہاد پہ نہیں جاتے یعنی ان پر جہاد فرضی نہیں جو ضائف ہیں جو مریض ہیں اور جن لوگوں کے پاس مال نفقا نہیں ہے جس سے وہ جہاد کریں اگر وہ نصیحت کے اللہ تعالیٰ کی, تعالیٰ کی رسول اللہ تعالیٰ کے رسول وسلم کے لیے نصیحت تو وہ کر سکتے ہیں لیکن جہاد نہیں کر سکتے تو یہاں پر آزادی کا ذکر تو نہیں ہے غلام جو ہوتا ہے غلام کو کوئی مال نہیں ہوتا اپنا وہ خود اور اس کا مال اس کے مالک کی ملکیت ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو اس پر جہاد فرض نہیں تو غلام پر بھی جہاد فرض نہیں کیونکہ اس کے پاس مال ہی نہیں نمبر پانچ ازور مرد ہونا شرط ہے عورتوں پر جہاد نہیں ہے اس کی دلیل میں ام المؤمنین امنا عائشہ الدیق ابن تصدیق رب اللہ تعالی عنہم قالت بیان کرتی ہیں استعنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فل جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی جہاد کی کہ ہمیں بھی اجازت ہے ہم بھی جہاد کریں فقال جہاد کن الحج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد حج ہے صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے اور اس پر اور بھی دو یا تین اور بھی احادیث ہیں جو صحیح بخاری مسلم میں ہیں لیکن ایک حدیث پر میں اتفاق کرتا ہوں کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے عورتوں کے لیے جہاد مشروع نہیں ہے یہ کہ حج ان کے لیے جہاد کے برابر ثواب رکھتا ہے نمبر چھ چھٹی شرط السلامت مبرت جسم میں کوئی ایسی مرض نہ ہو جو رکاوٹ بن جائے جہاد کے لیے جیسا کہ اندھا پن ہے یا لنگڑا پن ہے یا کوئی ایسی موزی بیماری ہے جو جسم کو بالکل کمزور کر دے اور اس کی دلیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں سورت توبہ کی آیات اور اسے ملتی جلتی آیا ہیں سورت فتح میں بھی موجود ہیں لئیجن و کوئی حرج نہیں اندھے پر کوئی مرد کو حرج نہیں لنگڑے پر اور کوئی حرج نہیں مریض پر کیونکہ یہ ایسے عذر ہیں جو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں میدان جنگ میں تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے اور ارحم الراحمین ہے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالی نے جہاد فرضی نہیں کیا بلکہ یہ شرط ہے ہر مجاہد کے لیے جو جہاد پہ نکلتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں رے رکاوٹیں جو, جو ہیں یہ دور ہو جائیں نمبر سات وجود نفقہ نفق ہونا چاہیے اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ آسانی کے ساتھ سفر کرے کیونکہ جہاد کے لئے سفر بھی کرنا ہوتا ہے اس کے لیے اسلح بھی خریدنا ہوتا ہے اس کے لئے سواری کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے تو ان کا ہونا بھی ضروری ہے پولیس کی دلیل میں توبہ کی آیت اللہ تعالی نے فرمائے فیون اور ان, پر ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں جو جن کے پاس مال نہ ہو اور راہ سفر نہ ہو شرطوں کے ساتھ دو شرطیں اور بھی ہیں جو شخص جہاد کرنا چاہتے اس کے متعلق جو ہیں والدین کی والدین کی اجازت بھی ہونی چاہیے اور اس کے دلیل میں صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا اے اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دیجیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت کیا اہین والدہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں تو اس شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفی ہیما فاہد کی خدمت میں محنت کرو یہی تمہارا جہاد ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ والدین کی فرما برداری فرد عین ہے اور جہاد جو ہے فرد کفایہ ہے فرد عین جو ہے فرد کفایہ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے فرد کفایہ سے آگے ہے تو فرد عین پہلے ہے فرد کفایا بعد میں ہے تو والدین کی فرم برداری والدین کی جو حسن سلوکی ہے وہ پہلے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر قرض نہیں ہونا چاہیے مقروض اس شخص کو نہیں ہونا چاہیے اور اس کی دلیل میں صحیح مسلم کی روایت میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور اس شخص نے کہا اے اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ تعالی کے راستے میں مر جاؤں اس حالت میں کہ میں میرے قدم جمے رہیں صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اور میں یہ سب کچھ اس لیے کروں کہ اللہ تعالی مجھ پر راضی ہو جائے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو جائے گا تو نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں نہ سوائے قرض کے پہ ان جبری القال علیہ مجھے جبری ارسلسلم یہ خبر دی ہے تو قرض سے شہید کی شہادت بھی لٹک جاتی ہے نو شرطیں ہو گئی اب سترہ تھی دو انیس شرطیں ہو گئی شرطوں میں سے میں نے بیان کیا اخلاص اللہ تعالی کے لیے اور اخلاص شرط ہر عبادت کے لیے بغیر اخلاص کے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عبادت قبول کرتا ہی نہیں ہے اور اخلاص کی جگہ ہے دل اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ مخلص کون ہے اس کے لیے ہم کسی کے چہروں کی طرف دیکھ کے نہیں کہہ سکتے مخلص ہے یا نہیں ہم کسی پہ تہمت بھی نہیں لگا سکتے کہ اس نے اخلاص نہیں کیا یہ بندے کا اور رب کا آپس میں اپنا معاملہ ہے قیامت کے دن پتا چلے گا کون مجاہد تھا اور کون جنگ کرتا تھا اس لیے کہ اسے کہا جائے کہ یہ بہادر ہے جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے سب سے پہلے جہنم کو جو جلایا جائے گا تین لوگوں کو ایندھن بنایا جائے گا سب سے پہلے اور یہ تین لوگ جو ہوں گے یہ کوئی ہندو یا عیسائی یا یہودی نہیں ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اخلاص کی اہمیت دیکھیں ذرا کلمہ پڑھنے والے قرآم مجید کا حافظ پڑھنے والا درس دینے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسے وہ دعویٰ کرتا ہے وہ شخص جہاد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسے شخص وہ جیسے وہ شخص دعویٰ کرتا ہے زکات اور خیرات اور صدقات دینے والا آہر خرابی کہاں پہ تھی اخلاص میں تھی لوگوں کے سامنے تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بڑا مخلص ہوں زندگی ساری قرآن ہی پڑھاتا رہا میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے پڑھاتا رہا اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں ہمیں تو دھوکا دے سکتے ہو اپنے آپ کو دھوکا نہیں دے سکتے ہو. اپنے رب کو دھوکا نہیں دے سکتا یاد رکھیں انسان جو ہے پورے دنیا کو دھوکا دے سکتا ہے اپنی بیوی کو بھی دھوکا دے سکتا ہے بچوں کو بھی دھوکا دے سکتا ہے سوائے دو چیزوں کو دھوکا نہیں دے سکتا اپنے ضمیر کو دھوکا نہیں دے سکتا اپنے رب کو دھوکا نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ جانتا ہے خان چلا بھی وہ متفی سدور آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہے اور دل میں جو چپ ہے وہ بھی جانتا ہے بہرحال تو ہر عبادت کے لیے شرط ہے اخلاص اور اس کی دلیل میں مشہور حدیث صحیح بخار مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدر نیت پر ہے اور اگر نیت میں اخلاص ہے یہ جہاد صحیح ہے نیت میں کھوٹ ہے تو یہ جہاد جہاد نہیں ہے اس میں دوسری شرط یا کتنی ہوگی نو دس گیارہویں شرط گیارہویں شرط مسلمانوں کے پاس طاقت ہونی چاہیے استطاعت ہونی چاہیے جنگ کرنے کی یہ بھی اصل ہے ہر مکلف کے لیے شریات کی بنیادی اصول میں سے یہ اصل ہے ہر عبادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ طاقت ہونی چاہیے طاقت نہیں تو عبادت بھی اتنی کمی ہوتی جتنی کمزوری موجود ہے اگرچہ فرض نماز ہے آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے اور فرض نماز کے لئے سب سے پہلے پہل رکن کیا ہے جانتے ہیں القیام قدرت تقبیر تحربہ سے بھی پہلے کھڑے ہوں گے پھر تقویر پڑھیں گے آپ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جائیں گے یہ رکن سابت ہو گیا کیوں سابت ہو گیا رکن کیونکہ آپ کو وہ طاقت ہی نہیں ہے تو طاقت اور قدرت استطاعت یہ ہر عبادت کے لیے شرط ہے اور جہاد بھی عبادت اس لیے اس کے لیے بھی شرط ہے میم بابی اولا اس کی دلیل میں اللہ تعالی فرماتا ہے قرآن مجید میں فتح اللہ مستم سورة التغابون آيات نمبر سؤال اور سورة البقرة آيات نمبر دوسو شاسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اور سورة الطلاق آيات نمبر ساتم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُمِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ اگر میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس میں سے اسی پہ عمل کرو اتنا عمل کرو جتنا تمہیں طاقت ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورت انفال ایت نمبر ساٹھ میں رباق الخیلی تر ہبو نبی ہے عید اللہ و اور کافروں کے لیے تیار کرو اپنی طاقت اپنی ستایت کے مطابق کسی کی تیاری کریں قوہ طاقت ممربا پلخیب اور گھوڑے اور سواری اور اسلحہ تاکہ تم ڈراؤ کافروں کو جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں میں ڈر پیدا ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہ مسلم میں فرمایا ہے اللہ انت رمی اللہ انوت رمی اللہ انل قوت رمی قوت کیا ہے اس آئے کریمہ میں قوت مطلب ہے اصل طاقت مارنا مارا کسی سے مارا جاتا ہے رمی تیر سے مارا جاتا ہے نیزے سے مارا جاتا ہے تلوار سے مارا جاتا ہے یعنی اصلے کی طاقت ہونے چاہیے یہ طاقت ہے تو طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے اور سے مسلم کی روایت میں آیا ہے ایک قصہ بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دجال آئے گا اور دجال کا آنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب دجال آئے گا تو دجال کو قتل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اس علیہ سات السلام کو اس زمین پر دوبارہ نازل فرمائے گا اس علیہ سات السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے دجال کے قتل ہوتے ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے یاجوج ماجوج اور یاجوج و موجود ایسی قوم ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی ایس علیہ سات بھی ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے د جا کو قتل کر سکتے وہاں پہ طاقت تھی یا جوج و کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایس علیہ سات کو وحی کے ذریعے یہ پیغام دیں گے کہ اے عیسا اب میں نے اپنے بندوں میں سے ایسے بندے نکالے ہیں جن کو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ کوئی ان سے جنگ کر سکتا ہے تو میرے بندوں کو پہاڑوں کے اوپر لے کے جاؤ یہاں پہ لڑنا نہیں ہے یہاں پر پہ پہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ زمین کو یہ چھوڑ دو سبحان اللہ وجہ کیا ہے طاقت نہیں ہے تو جب طاقت نہیں ہے تو میرے بھائی جہاد نہیں ہوتا یہ دلائل ہیں سارے تیرہ نمبر ہو گیا تیرہ نمبر کہ اس جہاد سے یا اس جنگ کی وجہ سے فساد زیادہ نہ ہو جائے نقصان امت میں زیادہ نہ ہو جائے پہلے سے پہلے تو نقصان موجود ہے فساد موجود ہے جس کی وجہ سے ہم جہاد کر رہے ہیں لیکن اس جہاد کی وجہ سے اگر مصیبت بڑھ جاتی ہے اگر فساد بڑھ جاتا ہے تو پھر تو رکنا چاہیے اس کی دلیل میں شادی باری تعلیٰ ہے ولا تلق و بے عیدیوں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو البقرا ایک سو پچانوے امام شوقان رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اگر قرائن سے یہ پتہ چل جائے کہ کافر کی طاقت بہت زیادہ ہے اور وہ مسلمانوں کو کچل دیں گے تو ان کو چاہیے کہ وہ قتال نہ کرے ان کے ساتھ اور اس کے دلیل میں اس آیت نے کو بیان کیا بولے ات القب عید متحل کیونکہ اس آیت کا عموم واضح ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو چاہے یہ ہلاکت کسی قسم کی بھی کیوں نہ ہو آگے شخص علما اللہ فرماتے ہیں تو جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اس جنگ میں ضرور مروں گا کیونکہ کمزوری ہے دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہے یا مجھے جنگ قیدی بنا دیا جائے گا یا میں مغلوب ہو جاؤں گا وہ پھر بھی چلا جائے تو اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے اس احت کریمہ کے اعتبار سے اور یہ علامہ شوق نے اسیل الجرار جلد نمبر چار صفحہ نمبر پانچ سو انتیس میں بیان کیا ہے اور علامہ ابن عثمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے لیے ضروری ہے ضروری شرطوں میں سے یہ شرط بھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت اور قدرت ہونی چاہیے استطاعت ہونی چاہیے جن سے وہ کافر کا سامنا کر سکیں اگر ان کے پاس طاقت نہیں تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے دیکھیے علماء کی باتیں کیسے ملتی جلتی ہیں علامہ شوکانی بارہویں صدی میں اور علامہ بن عثیمین ہمارے دور میں علام پر رحم فرمائے علماء صلف سب پر رحم فرمائے ان کے دیکھے بات کیسے قرآن مجید سے کیسے سمجھے ان لوگوں نے لوگ قرآن مجید کو اگر شہ سب فرماتے ہیں اسی لیے شب اظہم کا قول ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو واجب نہیں کیا مکہ میں کیونکہ وہ عاجز تھے ضعیف تھے ان کے پاس طاقت نہیں تھی جب انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف اور ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی تو جہاد بھی فرض ہوا جب طاقت تھی تو جہاد بھی تھا جب طاقت نہیں تو جہاد بھی فرض نہیں تھا اور یہ شیخ صاحب نے بہت شرح تھے جلد نمبر آٹھ سفر نمبر نو میں صالح حلفوزن حفیظ اللہ سے سوال کیا گیا کہ طاقت کے کی کیا مقصد ہے جہاد میں طاقت کیا اب لوگ بات کرتے ہیں بار بار قدرت ہو طاقت و سفایت ہو آخر اس کا مطلب کیا ہے یقینی طاقت ہو یا ہمیں گمان ہو کہ ہماری طاقتیں صرف کافی ہے شیخ صاحب نے جواب دیا صالح حلفوزن حف بحکوا اقوا طاقت تو سب جانتے ہیں کسی کہتے ہیں مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر یہ تحقیق کر دی جائے یقین ہو جائے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہے جس سے وہ جہاد کر سکیں تو پھر جہاد کافروں کے خلاف مشروع ہو جاتا ہے لیکن اگر طاقت تصرف گمان ہو اور یقین نہ ہو تو پھر جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے یا کسی اور مسلمان کو خطرے میں ڈالے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ جو ہے سیرہ طیبہ جو ہے وہ خیر شاہد اور دلیل ہے اس معاملے کی مکی اور مدنی زندگی دلیل ہے اس معاملے میں ادے شاہ, شاہ صاحب نے بیان کیا جہاد صاحب کی کتاب ہے سفر نمبر 65 میں <تصفح> نمبر چودہ جہاد کتنی تیرہ نمبر تیرہ جہاد کے لیے امام ہونا چاہیے حکمران خلیفہ و کی نگران کی زیر نگرانی ہونا چاہیے اور یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ولی امر کو دی ہے اس حکمران کو دی ہے اور اس سے ملتی جلتی جو اس کے بعد والی شرط ہے کہ قیادت بھی ہونی چاہیے میدان جنگ میں ایک قائد ہونا چاہیے جس کی سرپرستی میں جہاد کیا جائے اس پر اتفاق اہلسول و جماعت کا اتفاق ہے اب یہ اتفاق جو ہے میں الماق عباس اقوال سے بیان کرتا ہوں ابو جیفر پہ عقیدہ تحاوی میں فرماتے ہیں ول حج و جہاد ماغیان مسلمین بررم و فاجر اور حج اور جہاد ہمیشہ ولی امر مسلمانوں کا جو حکمران ہے اس کے ساتھ ہی کیا جائے گا چاہے وہ اچھے ہو یا برے ہوں بر یا فاجر چاہے حکمران اچھے ہو یا برا ہو تا قیامت یہ شرع عقیدہ تحویہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے امام احمد بحمر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں الغز امام العمر ادم القیام البر الفاظ رخ اور جہاد ہمیشہ حکمران وقت کے ساتھ کیا جاتا ہے تا قیامت چاہے حکمران اچھا ہو یا برا ہو اور یہ شرح والینی <تصفح> <تصفح> جو امام بخاری کے استاد ہیں محب الحنبل کے شاگرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں لا لأحد نؤمن باللہ والیوم الاخر کسی کے لیے حلال نہیں جائز نہیں جو اللہ تعالی پر ایمان لے کے آئے اور آخرت پر ایمان لے کے آئے بیت ہے لئی امام کہ وہ ایک ساتھ گزارے اور اس کا کوئی امام نہ ہو اس کے لیے جائز نہیں ایک رات بھی بغیر امام کے وہ گزارے برن رن کا نہ چاہے یہ امام یا حکمران اچھا ہو یا برا ہو بدکار ہو فہ و امیر اور مومینوں کا امیر ہے وہ مع مح المرا اور ان امراء حکام حکمرانوں کے ساتھ جہاد جو ہے معاون الہم القیامت تا قیامت رہے گا البر والفاجر لا رک چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو بدکار ہو چھوڑا نہیں جائے گا جہاد کو ان کی وجہ سے اچھا ہے جہاد کا برا ہے پھر بھی جہاد کرے گی اور یہ اعتقاد بے شر احتقاد رسم الجماء اللہ الخائی کا جلد نمبر ایک سفمبر ایک سو ساٹھ سے ایک سو تک اب ذرا الرازی اور ابو ہاتم الرازی ان کے عقیدے میں اب ابی ان کا بیٹا اپنے والد سے سوال کرتا ہے کہ السل و جماعت کا مذہب کیا ہے اے میرے بابا مجھے بیان کریں تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں جس عقیدے کو پایا ہے وہ یہ عقیدہ میرا بیٹا اور یہ بیان کیا ہے آگے ونر نرفلا والحج ول مع و ہم یہ دیکھتے ہیں ہم نماز حج اور جہاد حکمرانوں کے ساتھ کریں گے اور یہ احت... احتقاد حسن اور جماع اللہ جد نمبر ایک سفمبر ایک سو بیاسی اب رشود قرطبی نے فرمائے وجاہد مع كل امام بر وفاجر اور ہر دشمن کے خلاف ہم جنگ کریں گے امام کے ساتھ حکمران کے ساتھ چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو رحمتہ اللہ لسٹ بہت لمبی ہے میں پوری تو نہیں بیان کر سکتا یعنی متقدمین متقدمی ابو تخرین سے بھی بات کرتے ہیں شہ محمد وسیم بن بن رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ولاشن کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی پر حملہ کرے جہاد کا یا کوئی حملہ کرے یہ کہ اس کو حق میں وقت اجازت دے محمد چاہے کچھ بھی ہو جائے لین المخاط اب الغض الجہاد العمر کیونکہ جہاد اور غزو کرنے کا اٹیک کرنے کا حکم جو ہے جو اللہ تعالی نے دیا ہے نبی اکریم صاحب نے دیا ہے وہ افراد کو نہیں دیا بلکہ حکمرانوں کو دیا ہے عمرا کو دیا ہے افراد اللہ تب اہل تو افراد اللہ جو وہ تابع ہیں ان لوگوں کے تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ امام یا حکمران کی اجازت کے بغیر وہ جہاد کریں یہ کہ دفاع کے وقت دشمن اندر داخل ہو گیا اب آپ نے دفاع کرنا اٹیک نہیں دفاع کرنا ہے تب تو اپنا دفاع کرے اگرچہ یہاں پر امام کی اجازت بھی نہیں ہے یہ ایک صورت ہے اور یہ سمشر شرح ممتے جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر پچیس اور چھبیس میں بیان کیا شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا وہ فرماتے ہیں بلکہ اپنی کتاب الجہاد و غوابط ہوشرعی سفر میں بتیس تا چھتیس اس سے ملتی جلتی باتیں ہیں وہ لدیم اور بالقطحال امام جو جنگ کا جہاد کا حکم دیتے ہیں یا اس کی تنظیم کرتے ہیں وہ امام ہے حکمران ہے مسلمانوں کا اور یہ اس امام کی صلاحیت ہے کہ وہ جہاد کی قامت کرے اور فوجوں کی تنظیم کرے اور ان کو قیادت کرے تو جہاد کی یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور آخر تک کی پوری بات نے بیان کی ہے لجند دائمہ سعودی میں اپنے فتح میں جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر بارہ میں بیان کرتے ہیں الجہاد علی اللہ مت اللہ جہاد اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لئے وہ حمایت دین اسلام اور دین اسلام کی حمایت کے لیے وہ تبق میں ابلاغی و نشر ہی اور اس لیے مشروع ہوا ہے کہ وہ لوگوں تک ہم حق بات کو بیان کر سکیں وہ حرمایتی ہی اور جو حرمت ہے دین کی ان کی حفاظت کی جائے فریضہ یہ فرض ہے من تک من و قدر جو اس پر قادر ہے اور سقایت رکھے تو اس پر فرض ہے ولاکن بجر بحث الجوس اتم ہوئی میں خوفا ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے جیسے طاقت ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی قائد ہونا چاہیے کوئی امام ہونا چاہیے جو تنظیم کے ساتھ ایک سسٹم کے ساتھ یہ جہاد کر سکے اور جنگ کر سکے اور یہ ولی امر ممین کا حق ہے اسی کو دینا چاہیے حکمران وقت کا حق ہے یہ کہ وہ کس طریقے سے یہ تنظیم کرنا چاہتا ہے اور سسٹم بنانا چاہتا ہے اب اس کی دلائل دیکھیں ابن نے کہاں سے باتیں کی ہیں اپنی طرف سے باتیں کی ہیں ایسے اب دلائل جو ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان صورت نساء آیت نمبر انسٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اوہ لدین وہ اپسور و اول امرکوم اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی فرم کرو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرم کرو اور ولی الامر تم میں سے جو ولی امر ہے ان کی فرما کرو تفصیر قرطبی میں وہ فرماتے ہیں اتوی اس فی سبع سات چیزوں میں حکمران فمبرداری ضروری ہو جاتی ہے دلار اور درہم کے معاملے میں یعنی خرید و فروخت کے معاملے میں تول کے معاملے میں چاہے وہ مکیال سے یا وزن سے ہو احکام کے معاملے میں جو حدیں ہیں حج کے معاملے میں جمعہ کے معاملے میں عیدیں کے معاملے میں اور جہاد کے معاملے میں دوسری دلیل نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اپا فقد اطاع اللہ جس نے میری فوب برداری کی اس نے اللہ تعالی فم برداری کی امن اسان فقط اص اللہ جس نے میرے نا فرمائی اللہ تعالیٰ کی, کی ومن اطاع امیر فقط اپانے امیر کی اطاعت کی جس نے میرے امیر کی میری اطاعت کی فقط اصان جس نے میری نا فرمانی نے میرے امیر کی نافرمانی کی اور یہ صحیح بخاری مسلم میں روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج عن الطاع وفارق جمایا جو حکمر فرم برداری سے نکلا اور جماعت کو چھوڑا فما وہ مر گیا ماتمی تھن جاہلیہ اور اس کی بہت اس حالت میں آ جائے کہ اس نے کسی کی کی نہیں ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے یہ بھی صحیح مسلم مراج موجود ہے یہ عام ہے فرم کی دلائل اب خاص درائل کے جہاد میں برداری کرنی ہے صحیح بخاری میں امام بخار احمد اللہ باب باندھتے ہیں باب بابن ایک باب باندھا امام بخاری نے صحیح بخاری میں کہ جنگ کی جاتی ہے جہاد کیا جاتا ہے امام کے ساتھ بلکہ امام کو اوڑ بنا کر اس کے پیچھے جہاد کیا جاتا ہے اور اس باب کے نیچے انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فقد فقد اطاع من اقوا عنی فقط اقوا طعد امیر فقط اقان امیر فقط اس جو بھی میں نے بیان کی ہے انما ان من امام وجنق ہی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ امام تو اوڑھ جس کے پیچھے سے جہاد کیا جاتا ہے جنگ کی جاتی ہے فہم امر اب تقو اللہ اگر اللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حکم دے وہ عید اور وہ انصاف کرے فعن لہو بدالیہ کا تو اس کو اس کا اجر ملے گا وہ ان قالب غیرفل ہی من اگر اس کے خلاف کوئی بات عمل کرتا ہے تو اس کا گنا اس کے سر ہے تمہارے سر کچھ نہیں ہے اور یہ سے مسلم بھی روایت موجود یعنی متفق علیہ حدیث ہے آگے بھی ایک دو تین چار اور احادیث ہیں لیکن اتنا کافی میرے خیال اشارہ دینا ہی کافی ہے اب اتنی لمبی بات یہ تو علماء کے اقوال دیکھیں شیخ محمد عبد الوہاب شیخ محمد الاسمہل الصنعانی الشوکانی یہ سب یہی بیان کر رہے ہیں کہ بغیر امام کی جہاد نہیں ہوتا ہم صالح السمین صالح الفوزان چہ باز آخر تک یہ یہ سارے علماء کا متفقہ اقوال ہیں کہ بغیر امام کے بغیر حکمران کی جہاد نہیں کیا جاتا متقدمین میں سے میں نے بیان کیا ان کی کتابوں میں سے مرتبر کتابیں جو عقیدے کے پڑھائی جاتی ہیں آج <تصفح> <تصفح> اور متاثرین میں سے بھی علما امت جن پر اتفاق ہے کہ علماء امت ہے ان کے بھی اقوام میں نے بیان کیے ہیں پھر کافروں کی بات میں نے کی پانچ شرطیں ہیں کہ کافر جو ہے جس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں اسے ذمہ نہیں ہونا چاہیے ذمہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ذمی کافر وہ ہوتا ہے جب مسلمان کسی کافر ملک پر حملہ کرتے ہیں اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں تو جو کافر پہلے سے موجود تھے اس ملک میں اور وہ مسلمان در میں داخل نہیں ہونا چاہتے تو وہ جزیہ دے دیں ایک خاص مال ہوتا ہے جو وقت مقرر کرتا ہے وہ مال دیتے ہیں مسلمان حکمران کو اور اس کا عوض میں مسلمان حکمران جو مسلمان حکومت جو ہے وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں یعنی کوئی بھی دشمنوں پہ حملہ کرے تو مسلمانوں کی حفاظت کریں گے جیسے مسلمانوں کے لیے وہ بھی اس طریقے سے ان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے دراصل میں نہیں داخل ہونا چاہتے ان کی مرضی ہے دیکھو سبحان اللہ بعض وہ سمجھتے ہیں نہیں گردنی اتار رہی ہے یا مسلمان ہے یا کلمہ پڑے ادیا تمہیں قتل کریں گے ہرگز نہیں لکراہ دین قطب رشت بدل گئی دن میں زبردستی نہیں ہے اب. حق اور باطل واضح ہو گئے نمایاں ہو گیا جو کفر مرنا چاہتے مر دو اسے اپنے رب کے پاس ہی جائے گا کہاں جائے گا وہ مومن ہو جاتے تو ہمارا بھائی ہے نہیں ہوتا تو وہ ذلت کے ساتھ انکساری کے ساتھ دے گا بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہی بلند ہے کوئی جزت دینے والا اپنا سر خم کر لے گا وہ جانے گا کہ میری ذلت کی وجہ میرا کفر ہے تو ہونے اسے ضلیل اور طاقت اور بلندی اور عزت ہے اسلام کی اب اس کے دلائل بیان کرتے ہیں کہ ذمے نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی فرماتا ہے قاتل الذین لا ہی بولا ولا بالیوم آخر قطال کرو جہاد کرو ان کے خلاف جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کے آتے اور آخرت پر ایمان نہیں لے کے آتے ولاء حرم اللہ اور چیز کو حرام نہیں کہتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے وہ رسول اور اللہ کے رسول وسلم نے حرام کیا ہے ولا دین الدین الحق اور دین حق پہ نہیں عمل کرتے ان کو اپنا دین نہیں بناتے من اللہدین ات الكتاب اہل کتاب میں سے یہود الصارہ میں سے حتى اس وقت تک الجیا وحم اندین وحم صاغرون جب تک کہ وہ جزیہ نہ دیں ذلت کے ساتھ تو جزیہ ذمی دیتا ہے جس میں نے بیان کیا ہے یعنی اس وقت تک جہاد کرتے رہو کافروں کے ساتھ جب تک کہ وہ جزیہ نہ دے دے جزیہ دے دیا ان لوگوں نے بس اب ان کو, ان کو قتال نہیں کرنا تو یہ دلیل ہے کہ ذمی کے خلاف قتال اور جنگ نہیں کی جاتی تو یہ شرط ہے کہ کافر دشمن جو وہ ذمی نہیں ہونا چاہیے اور سنت میں سے, سے مسلم روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دشمن کے خلاف میدان جنگ میں حاضر ہو جاؤ اور تمہارا سامنا ہو جائے مشرقین کے خلاف تو ان کو تین چیزوں کی طرف بلاؤ نمبر ایک ادعم ال اسلام اسلام کی دعوت دو فین اجابو کو فق اگر وہ مان لیں تو الحمدللہ ٹھیک ہے ان کی بات مان لو وہ کفین اور جنگ سے رک جاؤ وین ابو اگر وہ انکار کریں فد احم ازیا تو انہیں دعوت دو کہ تم جیزیا دو حکم دو اب جیزیا دو تم بین عجابو کا فق من اگر مان لے تو الحمد للہ ان کے جیزے کو قبول کرو وہ کفعین ہو اس کے خلاف جنگ نہ کرو ان ابو اگر وہ اس کا بھی انکار کرے فرسٹ ٹائم بلا و قاتل ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان کے خلاف قطال کرو جنگ کرو اسے واضح ہوا یا تو اسلام میں داخل ہو جائیں یا جیزا دیتے ہیں اگر وہ ذمی بن جاتے پھر جنگ کرنی ہے پھر جنگ نہیں کرنی تو ذمی کافر کے خلاف بھی قتال اور جنگ نہیں کی جاتی اور اس پر اجماع بھی ہے المغنی میں امام امقمہ مقدسی یہ اجماع بیان کرتے ہیں نقل کرتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے اس چیز پر کہ اگر کوئی کافر ذمی بن جائے تو اس کے خلاف جہاد اور قتل نہیں کیا جاتا اور یہ جزیہ کا جو کنٹریکٹ ہے اکب جو ہے یہ امام اور حکمران وقت کا کام ہے یہ اس کے نائب کا کام ہے عوام مسلمین کا کام نہیں ہے وہ نہیں کہہ سکتے نہیں اب یہ عہد ختم ہو گیا ہے یہ عہد موجود ہے اور امام شاہ پھر اللہ رحمتہ اللہ علیہ اجماع نقل کرتے ہیں اس چیز پہ کہ یہ امام حکمران کا وقت کا عمل ہے اس کا یا اس کے نائب کا عمل ہے المفی کے خلاف اس معاملے میں ہم خلاف جانتے ہی نہیں ہیں کہ امت میں کسی عالم کے اس مسئلے میں خلاف ہو اور یہ بھی المغنی میں مقدسی نے بیان کیا ہے احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسا جس نے ایسے کافر ایسے نفس کو قتل کیا جو عہد کے اندر داخل ہو گئی ہو اور عہد میں دور عہد بھی ہے اور ضمے بھی ہے ضمع بھی ایک عہد کانٹریکٹ ہے الجنہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا وہ انریہ جدوبی مثیرت عرب عین عاما اور حقیقت میں جنت کی خوشبو جو ہے وہ چالیس سال کے سفر کے ڈسٹنس پہ محسوس ہوتی ہے محروم ہو جائے گا وہ یہ روایت ہے بخاری کی روایت ہے اور جمع بخاری نے ایک باب بھی باندھا ہے یعنی اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے باب ہے اس مقصل میں بغیر جرم اس شخص کا گناہ جو ایک ذمے کا قتل کرے بغیر جرم کے پھر یہ حدیث کو بیان کیا گناہ ہے کہ وہ جنت سے محروم ہو جائے گا اس کی اگلی والی شرط کافر معاہد نہیں ہونا چاہیے ذمہ وہ ہوتا ہے جسے میں نے بیان کیا ہے کافر ملک میں حملہ کیا مسلمانوں نے اب وہ جو کافر ہے اسلام میں قبول نہیں کیا اور وہ اس زمین پر رہنا چاہتا ہے تب وہ پیسہ دے گا مال دے گا کتنا دے گا حق وقت متعین کرے گا جس میں مسئلہ حگا جس میں م... اور وہ مال دیتا رہے گا اور اس زمین پر رہے گا معاہد کیا ہوتا ہے کہ کافر ملک میں رہتا ہے معاہد جو ہوتا ہے اصل میں جمجو اہر بھی ہے لیکن وہ کسی عہد کے کانٹریکٹ کی وجہ سے وہ مسلمان ملک میں داخل ہوا ہے اور یہ عہد اور کانٹریکٹ جو ہے یہ حکمران وقت متعین کرتا ہے جیسے آج کل ویزا پالیسی ہے ویزا وہ عہد اور کانٹریکٹ ہے جو حکمران کی اجازت سے ملتا ہے اور کافر لوگ آتمسم ملک میں کام کرنے کے لیے اب دیکھیں یہاں پر ہندو بھی ہیں کرسچن بھی ہیں مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں انجینئر وغیرہ ہیں ٹیچنگ, ٹیچنگ کے شعبے میں ہیں تو یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے جو آتے ہیں وہ ایک کانٹریکٹ ایک عہد کی بنیاد پہ آتے ہیں صرف کانٹریکٹ کے آگے چرتے ہیں میں یہ نہیں بیان کر سکتا کافی ہے کافی لمبا ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ کانٹریکٹ جو ہے یہ عہد جو ہے معاہدہ جو ہے یہ حق میں وقت یہ اس کا نائب کرے گا اور وہی وہ متعین کرے گا یہ ٹوٹا ہی نہیں ٹوٹا ہے عام مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے یہ بار بار میں کہہ رہا عام مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے یہ عہد نامہ ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹ گیا ہے یہ اس کے, اس کے بس کی بات نہیں ہے پاور جو طاقت اللہ تعالیٰ نے حکمران کو دی ہے وہ جانے اس کا رب جانے عام مسلمان جو ہیں وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ان کہ علماء امت جو معتبر علماء ہیں وہ اس پر بات کرے تو کر سکتے ہیں عوام الناس یا چھوٹے طالب علم یا بڑے طالب علم کیوں نہ ہو ان کی وہ اجازت نہیں کہ وہ اس معاملے میں بات کریں کیونکہ ایسے معاملے جب کھل جاتے ہیں تو امت میں تفری ہو جاتی ہے اور قتل وغیرہ شروع ہو جاتی ہے لیکن اس پہ ہم بات ضرور کریں گے کیا کافروں کے ساتھ ہم ایسا عہد کر سکتے ہیں جائز ہے کیا معاہدہ کر سکتے ہیں اس کی دلائل ہیں جی ہم معاہدہ کر سکتے ہیں کافر کے ساتھ یہ الگ بات ہے کہ کتنے وقت تک ہونا چاہیے کھلا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کچھ خاص متعدد وقت اس ماحول کے اختلاف ہے لیکن بنیادی طور پر کافر کے ساتھ کافر ملک کے ساتھ عہد ہو سکتے ہیں اس کی دلیل نمبر ایک اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں صورت انفال آیت نمبر اکسٹھ میں وہ انجن علیسلم فجن احلح اگر وہ سلامتی کے عہد کی طرف بڑھیں آگے بڑھیں تو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی آگے بڑھو صلح کی طرف آئیں تم بھی صلح کر لو وہ توقع اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آیت اصل منسوخ ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں اپنی تفسیر میں کی آیت توبہ قاتل الذین لا ولا بالیوم آیتہ جو من عیت بیان کی ہے وہ کہتے کہ یہ آیت جو ہے اس آیت کو نسخ کر دیا وہ انجن حلسن فج اللہ جس میں صلح کا ذکر ہے علام بن کثیر رحمۃ العلی فرماتے ہیں وہ فی ہی نظر یہ بات جو ہے نسخ والی یہ نظر ثانی کے مستحق ضرور ہے یہ درست نہیں ہے لئن لئن آیت برا افیل امر بالم اد ام کا کیونکہ برات کیبہ میں جو حکم دیا گیا ہے اگر طاقت ہے جنگ کرنے کی تو پھر تو جنگ کرو قطال کرو جہاد کرو لیکن اگر دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے اس کی طاقت تمہاری طاقت سے کئی گنا زیادہ ہے فین ہجوز محاذ تو اس صورت میں جائز ہے کون سے سلاح کی جائے کم الکریم کما فین یہ آیت کریمہ بھی اس کی دلیل ہے اور صلح خدیبے کے موقع پر نبی کریم وسلم کا عمل اس کی واضح دلیل ہے کہ اگر دشمن کی طاقت زیادہ ہے اور وہ صلح کی طرف آئیں معاہدے کی طرف آئیں تو معاہدہ کر لیا جائے فلا منافات ولا نسخ ولا تخصیص اللہ علم تفصیر بن کثیر جلد نمبر دو سفر نمبر تین سو اور تین سو چوبیس میں علامہ ببن کثیر نے بیان کیا ہے اور صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ, حدیبے کا قصہ موجود ہے اور قصہ بہت معروف ہے اور بخاری نے جو باب باندھا اس قصے سے پہلے باب الصلح اسلحمین مشرقین مشرکوں کے ساتھ صلح کرنا یہ باب باندھا ہے تو کافروں کے ساتھ بھی صلح کی جاتی ہے ضرورت کے وقت کیا آج امت کو اس کی ضرورت نہیں ہے آج امت میں یہ طاقت موجود ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھ ہجری میں جنگ بدر جیت چکے جنگ جنگ آخر میں تکلیف کے بعد بھی نصرت آخر مسلمانوں کی ہوئی جنگ احزاب جیت چکے برقرہ کے جنگ بھی جیت چکے اس کے باوجود بھی چار پانچ جنگیں جیتنے کے باوجود بھی ابھی بھی تھوڑی سی اگر کمزوری محسوس ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم نہیں دیا کہ یہاں پر تلوار اٹھائی جائے وہاں پر صلح کی گئی اگرچہ کافروں کی شرطیں بہت کٹھن تھیں امام بخاری جو بیان کرتے ہیں سیدنا نبرا بن آزر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی مشرکوں کے ساتھ ہدوبیہ کے دن تین چیزوں پر بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں میں. تین چیزوں پر سلح کی. یہ صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ تین چیزیں کیا تھیں نمبر ایک کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے تو نبی کریم وسلم پر فرض ہے کہ واپس کرے ان کو کلما پڑھنے کے بعد اور اگر مسلمانوں میں سے کچھ مرتد ہو کر کافرم کی سف مل جائے تو واپس نہیں جائے گا دوسری شرط اس سال میں مکہ میں قدم نہیں رکھو گے حرم کے حدود کے اندر قدم نہیں رکھو گے عمرہ نہیں کرو گے اگلے سال آنا ہم باہر نکلیں گے مکہ کے شہر کے تم لوگ آ کے یہاں پہ طباف کرنا اپنا, اپنا عمرہ کر لینا اس سال میں داخل نہیں ہوگی یہ بھی شرط یہ حرام بندھے ہوئے قربانی کے جانور ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور چودہ سو صاحب ان کے ساتھ اور اس طریقے سے آخر تک یہ جو آئے موجود ہے ابو جندل آئے کلمہ پڑھ چکے تھے ابھی اہدنامہ نہیں لکھا گیا ہت کروں میں ہت کریں لگی ابو جندل کو بن عمر کے بیٹے جو کنٹریکٹ لکھ رہے تھے ابھی اہدامہ لکھ رہے تھے ابھی لکھا نہیں ہے ابھی زبانی بات ہو رہی ہے اتفاق ہو چکا ہے لکھا نہیں گیا ابو جندل آیا مشکل سے قید خانے سے نکل کر اسے کوڑے لگے ہوئے اسے زنجیریں لگی ہوئی شدت و تکلیف کی حالت میں ابھی مسلمانوں کو دیکھ کر چودہ سو مسلمان سامنے ہیں ایک دو نہیں چودہ سو اور وہ عظیم صحابہ جو جنگ بدر جیت چکے تین سو تھے جنگ بدر جیت چکے اب چودہ سو ہے کیا چھوڑیں گے کافروں کے کا یہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ حکم نہیں تھا ابو جندل آئے نبی اکریم صلہ وسلم کے قریب کہتا تھا لگے پیر نبی السلیہ وسلم دیکھو میرے ساتھ کیا کیا کیے لوگوں نے تو نبی اکریم صلہ وسلم نے سہیل بن اہم کو یہ کہا اے سہیل اسے آزاد کر دو سہیل نے کہا نہیں ابھی ابھی تو بات ہوئی ہے ابھی تو معاہدہ ہوا ہے نبی اکریم وسلم نے فرمایا ابھی لکھا تو نہیں گیا کہتا نہیں بات ہو چکی ہے نبی اکیریم وسلم نے فرمایا اے سہیل میرے لیے چھوڑ دو واہ اکبر چودہ سو صحابہ کرام گٹنے کے بل گر پڑے زمین کے اوپر گٹنے کے بل روتے ہوئے اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بات کر رہے ہیں اے سہیل میرے لیے میں صادق امین تھا کسی زمانے میں تم لوگوں کے دلوں میں تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے لیے اس کو چھوڑ دو تیرا ہی بیٹا ہے لیکن کفر اور شرک نے اس وقت جگہ کر لی تھی دل میں نہیں مانا پر بیٹوں کو نہیں اسی وقت تماچے مارتے ہوئے اپنے اپنے سگے بیٹوں کو سوی بن عبر نے دھکا دے کر مچھروں کے ساتھ میں کھڑا کر دیا صحابہ کرم دیکھتے رہے کیا نا وزب بزدل تھے وہ اللہ قسم نہیں بزدلی نہیں تھی یہ فرم برداری کی بات ہے یہاں پر جوش نہیں ہے یہاں پر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جہاں پر جوش کو بھی دبا دیا جہاں پر ہر خواہش کو دبا دیا اگر حق کی خواہش بھی تب بھی دبا دیا وہ میرے بھائی اس کی آج ہمیں سخت ضرورت ہے آج کے دور میں مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ہم ابو جندل کو اپنے صف میں کھڑا کر دیں چاہے بھی ہمیں گردن کیوں نہ اتر جائے کیونکہ اسے ابو جندل نے کیا کہا اے مسلمان بھائی دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مسلمان بھائی کیا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سر آنکھوں پہ فرمان ہے جائز خواہشات کو بھی دبا دیا شریعت کے تراجو کے اوپر جب تولا اور اس کے اوپر نہ ٹھہر سکے تو چھوڑ دیا اپنی جائز خواہشات کو بھی دبا دیا نہ جائز کی نہیں میں بات کر رہا جائز. جائز خواہش تھی نا مسلمان بھائی کی مدد کرنا جائز خواہش ہے کہ نہیں جائز خواہش ہے لیکن جب اس جائز خواہش نے نبی کریم وسلم کو حکم سے ٹکرا گئی تو رک گئے میرے بھائی اور یہ تعلیم کس نے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرد ہی نہیں میں آپ کو ایک عورت کی بات کرتا ہوں عظیم عورت کی بات کرتا ہوں اور اللہ کی قسم ایسے موقع پر بڑے بڑے مرد بھی گر جاتے ہیں لیکن دیکھیں ایک بڑھی عورت کیسے ثابت قدم رہی نبی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جنگ احد میں آپ جانتے ہیں کہ سید احمد عدم مقرب غلطن کو شہید کیا گیا اور قتل کرنے کے بعد مسلا کیا مسلح کے تربی زبان میں کہ شکل کو بگاڑ دیتے ہیں کاٹ کے کان کاٹ دیے ناک کاٹ دیا پیڑ کو چاک کر دیا جگر نکال دیا آتے نکال دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیارے تھے آپ جانتے ہیں کہ صدر ابن عبد الطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے رضائی بھائی بھی تھے بہت محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چلتے چلتے میدان جنگ میں جنگ کے بعد صدر احمد عبد المطلب کی لاش کے سامنے کھڑے ہو گئے اتنی دکھ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی تکلیف بھی بھول گئے اور آنسو بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو دیکھو عورت کو دیکھو تو ساتھ کھڑے تھے سیدنا زبردن عوام کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوفیزاد پھو بھائی وہ فرماتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میری ماں آ رہی تھی ان کی ماں کون ہے سیرت نبی نہیں پڑتے کیا ان کی والدہ کون ہے زبیر بن ہوا ہم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی کا نام کیا ہے صفیہ ہے تعالیٰ نا تو وہ بوڑھی آ رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا اس کے جا کے روکو صفیہ کے کیا لگتا ہے حمزہ سگا بھائی ہے اور وہ بھائی جو بیٹے کے برابر ہے اور کیا دیکھا ایسے نہیں آ رہا نہیں ہاتھ دونوں ہاتھوں میں کفن لے کے آ رہی ہیں ایک کفن اس ہاتھ میں ایک کفن اس ہاتھ میں اور دوڑتی بھی میدان جنگ کی طرف آ رہی ہیں ایک کفن اپنے بھائی کے لیے ایک کفن اپنے بیٹے کے لیے اس نے سمجھا کہ میرے بھائی بھی شہید ہو گیا اور میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا دوسرے دن زبیر میں عوام فرماتے میں بھاگ کے گیا میں نے کہا اے میری ماں رک جاؤ میری ماں نے مجھے ایسا دھکا دیا کہ میں جا کے گر گیا اور زبر محمام کے جسم آپ دیکھتے ہیں آپ اندازہ لگائیں اس جسامت کو اس عورت کے ایک دھکے نے گرا دیا جو کئی کافروں کو اکیلا ایک شخص نے روکے کے رکھا زبیر محمد مشہور صحابی ہیں عظیم صحابی ہیں تو کہتے ہیں میں اٹھ کے گیا پھر بھاگا اپنی ماں کے پیچھے میں نے کہا اے میری ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ رک جاؤ وہ کہتے ہیں اللہ کے قسم قدم ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھا جب میں نے یہ کہا کہ نبی کریم وسلم کو حکم ہے رک جاؤ وہیں پر رک گئی آنسو بہتے گئے تڑپ تھی میں اپنے بھائی کو آخری وقت میں دیکھوں میرے بھائی کی کیا حالت ہے تڑپ تھی اور آپ یہ دیکھیں اگر کسی شخص کو کوئی پیارا مر جائے اسے دور ہو اور اسے نہ دیکھ سکے آخری وقت میں جب ملا تھا تو ہنستے کھیلتے ملا تھا لیکن مرنے کے بعد اس کو مرتے ہوئی شکل میں نہ دیکھے اسے ہسر کر جاتی ساری زندگی کہ میں نے اس کا منہ نہیں دیکھا یہ فطرت ہے انسان کی طبیعت ہے انسان کی تو اس جائز خواہش کو پورا کرنے جا رہی تھی اور کفن تو ہاتھ میں تھا اس کے وہ جانتی تھی اگر یہ بھی ہو گیا تو پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کیا ہے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو اپنے اس جائز خواہش کو بھی چھوڑ دیا اس بوڑھی عورت نے اللہ وعن صاحب اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرم برداری ایک بالشت بھی اپنے قدم کو نہیں بڑھایا یہ فرما برداری ہوتی ہے اور یہاں پر بھی صحابہ کرام نے جنگ سلحیبیا میں صلاح کے وقت میں بھی اسی فرما برداری کا ثبوت دیا کہ یہ فرما برداری ہوتی ہے ہم نے نہیں فرم بردار ہوتی. زبان سے نہیں کہتے ہم بڑے فرما بردار بڑے فرم بردار ہیں یہاں پر پتا چل جب اس ترازو پہ تولتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے شہ باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں فتح باز جد نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو ستائیس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنشے ہجری میں قریش کے ساتھ صلح ادیب میں صلح کی اور اس صلح میں جو مشرکین نے جو برتاؤ کیا مسلمانوں کے ساتھ یعنی اس صلح کے ابھی صلح ہو گئی ہے پھر بھی وہ بجندر کو لے کے مار رہے ہیں یہ مارنا اور یہ زیادتی اور یہ ظلم وجہ نہیں تھی کہ یہ معاہدہ ٹوٹ جائے یعنی بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ کافروں نے اب عہدرام کو توڑ دیا انہوں نے فران جگہ پہ حملہ کیا مسلمانوں کو یہ قتل عام کیا وہ کیا اس لیے اب یہ معاہدہ رہ نہیں گیا علماء یہ فرماتے کہ معاہدہ ہے یا نہیں ہے یہ عوام الناس کی کام نہیں ہے یہ حکمرانوں کا کام ہے اور علماء وقت کا کام ہے اور اس کی دلیل یہ سلحیب دلیل ہے ابھی معاہدہ ہو گیا اگر معاہدہ توڑنے کی وجہ مسلمان کا قتل ہوتا ہے یا زلیل و خوار کرنا ہوتا مسلمان کو تو اس وقت معاہدہ ٹوٹ جاتا لیکن معاہدے کو توڑا نہیں گیا اگرچہ ظلم کیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ ایک مصلحت یہاں پر اس صحابی کی ان بعض مسلمانوں کی اور ایک مسئلہ عوام المسلمین کی سارے مسلمانوں کی تو خاص مصلحت کو عام مسلح پر کے آگے نہیں کیا جاتا یہ قاعدہ یاد رکھیں شبی باز فرماتے ہیں کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلحت کو آگے رکھا اور خاص مسلحت کو چھوڑ دیا پھر آگے علماء کے مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں تقریباً آٹھ دس کے قریب علما کی بات اقوال موجود ہیں ایک اور بات بھی ہے اگر کافر اپنا معاہدہ کسی مسلمان ملک کے ساتھ رکھے پھر اس معاہدے کو توڑ دے کافر جو ہے اسے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے پھر اس وقت بعد اسی ملک کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا کہ سب مسلمانوں کا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس ملک کا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے اس صرف ایک ملک ملک معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے باقی مسلمان کا معاہدہ عہد ویسے کا ویسا رہے گا اور یہ اس کی دلیل اسی سلحدیب کے قصے میں جب ابو جندل ابو بصیر اور ایسے لوگوں کو جب قریش نے بند کیا وہ مسلمانوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ابو ابو بصیر جو ہے وہ پھر اپنے قید کو توڑ کر پھر نکل گئے مدینہ کی طرف گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کیا تم کتنا چاہتے ہو یعنی ابھی تو ہم عہدنامہ کر کے معاہدہ کر کے آئے ہیں یہاں پر آؤ گے اور عہدنامہ یہ لکھا گیا ہے کہ واپس کرنا پڑے گا تمہیں جانا پڑے گا ان کے پاس واپس ان کو لینے کے بھی مشرق آئے تو نبی علیہ وسلم کو روکا نہیں میں عہد کر چکا تم جاؤ واپس تو راستے میں انہوں نے مشرقوں کو قتل کر کے خود نکل گئے وہاں سے کہاں جاتے مکہ میں جاتے تو کافی مشرق ہیں ان سے بھاگ کے مدینے میں جاتے تو پھر واپس جانا پڑے گا تو انہوں نے پہاڑ میں اپنی جگہ بنا لی الگ سے لمحہ فرماتے ہیں اس دور میں یہ دوسری مسلمانوں کی خاص جگہ تھی مدینہ کے علاوہ جہاں پر وہ رہے انکم عہدہ نہیں تھا مشرقوں کے ساتھ معاہدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا جو وہاں پر موجود تھے مدینہ میں ان نے کیا کیا جو پہاڑوں میں تھے اور کس جگہ پہ جا, جا کے چھپ گئے جہاں پہ قافلے آتے جاتے تھے قریش کے تجارت کے قافلے جب کوئی قافلہ آئے اسے پکڑ کے لوٹ لیا اب مشرقین پریشان مجبوراً آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اے محمد ابھی میری جان تو چھڑواؤ یہ کیا ہو گیا ہمارا کوئی قافلہ محفوظ نہیں ہے تو بہتر اپنے پاس ہی رکھو ان کو اپنا وہی عہد جو بھی کچھ سال پہلے کیا تھا خود ہی توڑ دیا دیکھو ظلم کبھی رہ نہیں سکتا ظلم ہوتے اس لیے کہ وہ چلا جائے ہاں ایک وقت ضرور ہوتا ہے لیکن ظلم کبھی ٹھہر نہیں سکتا پہلے سینا تان کے کہتے تھے کہ واپس کر دو گے اب جھک کے آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ ہم روک سکتے ہیں اور نہ آپ روک سکتے ہیں کیونکہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے تھے ان کو روکتے کیوں نہیں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں ان کو کب بنا دی میں ان کو روکوں تم لوگوں کو کہنے پر ہی تو میں عمل کر رہا ہوں تم لوگوں نے تو کہا ہے کہ مدینہ میں تو ہمارے حوالے کر دیں وہ میرے پاس آئی نہیں وہ اپنے خود جگہ بنا چکے ہیں تم جانو وہ جانے ان کے نصرت کے لیے کیوں نہیں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ معاہدہ تھا تو علماء اس قصے سے آغاز کرتے ہیں کہ اگر دو ملک ہیں مسلمانوں کے ایک کا معاہدہ کافروں کے ساتھ دوسرے کا نہیں ہے دوسرے کا ٹوٹ گیا تو اس ملک کا معاہدہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ یہ ہر معاہدہ خود نہ ٹوٹ جائے یہ واضح دلیل ہے پھر جا کے وہ مسلمان کے ساتھ جا کے بعد میں مل گئے مدینہ میں نمبر چودہ ہے یا نمبر پندرہ ہے کہ کافر کو مستعمن نہیں ہونا چاہیے مستعمن کہتے ہیں وہ کافر جو کسی امان یا کسی کے پناہ کے اندر وہ مسلمان ملک میں داخل ہو جائے ہے کافر جنگ جو کافر ہے لیکن وہ مسلمان ملک میں داخل ہوا ہے کسی مسلمان کی پناہ کے اندر کسی مسلمان نہیں پناہ جائے. صرف حاکم وقت نہیں پہلے تو جو معاہد ہوتے وہ گورنمنٹ کے یا حاکم وقت کے یا اس کے نائب یا اس کی اجازت سے داخل ہوتے ہیں ویزا پالیسی میں اگر کوئی ایسا طریقہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کو بلاتا ہے خود کہتا ہے کہ میں اس کو پناہ دے رہا ہوں اسے کہتا ہے مستعمن یعنی جو, جو کافر امن لے چکا ہے تو ایسے کافر کو بھی ایسے کافر کے خلاف بھی جنگ کرنا جائز نہیں ہے اس کی دلیل میں اللہ تعالی فرماتا ہے صورت تو بائیک نمبر چھ میں وائی عہد عمد مشرقین استجا رکھا اگر میں سے اگر مشرقوں میں سے کوئی مشرق تم سے پناہ مانگے فاجر تو اسے پناہ ضرور دو حیدم اکلام اللہ تعالیٰ اللہ تعالی کلام کو سنے تم اب پھر اسے ایک امن کی جگہ پہ پہنچا دو لا المون یہ اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جو جاہل علم نہیں رکھتی ابن کثیر, ابن کثیر کی تفسیر اب خود پڑھ لیں اس کی تفصیل موجود ہے جلد نمبر دو سفر بر سو اور نبی کریم ساسلم الدی میں بیان کر چکا ہوں صحیح بخاری میں کہ جس نے معاہد کو کسی معاہد،, معاہد کا قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اور تیسری دلیل نبی اکریم ص نے فرمایا المسلمین واحدہ مسلمانوں کی ذمت ایک قسم کی ہے یہ سیافی ادراہم اس سے کم سے کم مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے فمن اخفر مسلمان تو جس کسی شخص مسلمان کو زلیل کیا یعنی وہ کسی اس نے پناہ دی اور کسی نے اس کے پناہ کے باوجود بھی کسی مسلمان کا قتل کیا پہلے ہے لانت اللہ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے اور کی لعنت وََ اللہ ایک فرشتو کی لہٰنت اللہ سے سب لوگوں کی لہانت ہے لیہم اللہ ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز قبول نہیں کرے گا اور سے بخاری کی روایت سے بخاری کی دوسری روایت میں ام مہانی کا مشہور کسفت مکہ کے موقع پر کہ اس نے ایک ایسے مشرق کو پناہ دی جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا کہ اس مشرق کو قتل کرنا ہے اگرچہ کعبے کے خلاف کوئی یہ لوگ یہ شخص پکڑ نہ دے اگر کعبہ کے خلاف کوئی پکڑ کے پناہ مانگے نا تو اس کو نہ چھوڑنا یہ وہ بدترین کافر ہے سید علی بن طالب نے دیکھا اس کو اس کے پیچھے بھاگا وہ آ گیا کہ سید علی عنہ پیچھے پیچھے وہ گھس گیا سجین علی عنہ کے بہن کے گھر عمانے کے گھر اور کہا کہ میں تیری پناہ میں ہوں عنہ نے کہا تم میری پناہ میں ہو تھوڑی دیر بعد سجنا علی داخل ہوئے وہ کہا کہاں ہے وہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے سر قلم کو اگرچہ یہ کابے کے گلاف کو نہ پکڑ کے رکھا اس شخص نے تو اس نے کہا میں نے اسے پناہ دے دی ہے اس نے کہا تم نے کیوں پناہ دی ہے اس کو تو قتل ہی کرنا ہے تو دونوں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نبی ہمارا جھگڑا ہوا فیصلہ آپ کریں کیا مسئلہ ہوا ہے علی نے فرمایا کہ آپ نے حکم دیا قتل کرنے کا میں نے قتل کرنے کے لئے پیچھے بھاگا تو میری بہن کی تھی میں نے اسے پناہ دے دی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر نمن اجر تھی یا امہانی جس کو تو نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی اےانی اس کے بعد والی شرط کہ کافر جس کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں اس کو دعوت پہنچی ہو پہلے توحید کی دعوت اور اس پر اجماع ہے اور یہ جمعہ شرح نو نوی مسلم جلد نمبر بارہ سفر نمبر میں بھی بیان کیا گیا ہے وہ بیان کرتے ہیں اب رشد کا قول بیان کرتے ہیں فام شرف الحر فلو جنگ اور جہاد کی شرط جو ہے کہ دعوت پہلے پہنچ چکی ہو کافر کی طرف بے اتفاق یعنی اتفاق کا سب علما کیس پہلے جو حیرت ہوں یعنی ان کے خلاف جنگ کرنا جائز نہیں حتی يكون قد بلغتهم الدعوة جبتا كي يونك الدعوة قوانج نجاو ذلك عليه بين المسلمين اور اس فر أمتك إجماع هي اور اس کے دوسري دليل اللہ تعالی فرمائے وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ورحم أذاب دانا ونحنت إلا كي جبتا كي هم رسولنا بيجے ورسول جب جاتا ہے تو پہلے دعوے دیتے توحید کی طرف جو لوگ مانتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں جو لوگ نہیں مانتے تو وہ ان کے خلاف جنگ کیا جاتا ہے اور اس کی اور دلیل صحیح مسلم میں مشہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھے مختلف بادشاہوں کو خط میں کیا لکھا سب سے پہلے لکھا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو یہ دعوت تھی توحید کی اور اسلام میں داخل ہونے کی اور سے مسلم کی اور روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی فوج کو بھیجتے تھے یا صحابہ کو بھیجتے تھے جہاد کے لیے تو ان کے امیر کو یہ حکم دیتے تھے کہ سب سے پہلے جنگ کرنے سے پہلے قتل کرنے سے پہلے ان کو دعوت دو توحید کی آخری شرط کہ جن کے خلاف جہاد کیا جا رہا ہے وہ اہل قتال میں سے ہو نہ بچہ ہو نہ بوڑھا ہو نہ عورت ہو اور اس کی دلیل میں سیدن عبداللہ بن عمر وضع انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ایک عورت کو دیکھا جو مری پڑی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا کہ اس عورت کو قتل کرنا درست نہیں اور بچوں کو قتل کرنا بھی درست نہیں اور یہ صحیح بخار مسلم میں روایت موجود ہے دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورتوں کو اور بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا امام نووی رحمتہ اللہ علیہ سے مسلم کی شرح میں بیان کرتے اجم العمل بحاد الحدیث اس حدیث پر عمل کرنا کا علماء امت کا اجماع ہے کہ عورتوں کا اور بچوں کا قتل کرنا حرام ہے تو یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے آج کل جو کچھ ہو رہا ہے امت میں مسلمان بچوں اور عورتیں مر رہے ہیں وہ خود کچھ حملوں میں یہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو شیز بنتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فتحوں میں جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 300 چون میں بیان کرتے ہیں اور وہ لوگ جو میدان جنگ میں شریک نہیں ہوتے یا جن کے خلاف قتال نہیں کیا جاتا جیسا کہ عورتیں بچے راہب جو پادری وغیرہ ہوتے ہیں چرچوں میں وہ شیخ القبیر اور بوڑھا شخص ولاما اور اندھا یا ایسا مریض شخص ونحوہم اور ان جیسے لوگ فلاق عند جمہور العلماء تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا جمہور علماء کے نزدیک اگر ایک شرط یہاں پہ امام نوی بیان کرتے ہیں اگر یہ بوڑھا شخص جو ہے یہ میدان جگ میں آگے ہو اور یہ مشورے دیتا ہو پھر اس کو اکسوب قتل کرو کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو ہلاکت کرنے کی کوشش کی ہے اور یہاں پر بعض علما کے اختلاف بیان کیا ہے کہ ضرورت کے وقت قتل کیا جاتا ہے ضرورت کے وقت قتل کیا جاتا ہے اس میں علما کے اختلاف ہے کہ قتل کیا جاتا یہ نہیں اور ابوبل احدیث اور آیات بیان کی ہیں اور راج حقول جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا جاتا کیونکہ کفر وجہ نہیں ہے ان کے قتل کی بلکہ اگر یہ میدان جنگ میں شامل ہوتے ہیں اور آگے آگے ہوتے ہیں تب تو ان کو قتل کرنا چاہیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ووٹ دیتے ہیں اس لیے ان کو بھی قتل کرنا چاہیے ووٹ دینا اور میدان جنگ میں ساتھ رہنا یہ دونوں پر برابر نہیں ہے تو شیخ بنتے مرحمۃ اللہ کے میں اقول بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں مجموع الفتو جد نمبر اٹھائیس صفح نمبر تین سو اور پچپن میں اس اختلاف کو بیان کرتے ہوئے شیخ سا بیان کرتے ہیں وید اصل قطع مشہور ہوا جہاد تو جہاد کا اصل مقصد ہے جنگ کا اکثر مقصد جہاد ہے اور اس کا مقصد یہ ہے جہاد کا کہ اللہ تعالیٰ کے دن بلند ہو فرمن امنحد کو اتفاق مسلم تو جو اس توحید کی بلندی کے کی آگے آ جائے نہ خود کلم نہ نجیزہ دینا چاہے وہ خود اپنا سر کو بلند کرنا چاہتے تکبر کی وجہ سے تو اس کے خلاف جنگ کی جاتی ہے اور جو لوگ ان میں سے نہ ہو جو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں جیسا کہ عورتیں بچے راہب جو پادری ہوتے ہیں چرچوں میں یا بوڑھا بندہ اندھے مریض وغیرہ جو ہیں ان جیسے لوگ تو ان کے خلاف ان کو قتل نہیں کیا جاتا یہ جبہر علماء کا قول ہے القاتل بقول ہی اوفہلی یا یہ کہ وہ ان کو مشورے دیتا رہے کہ میں یا خود بان جنگ میں چلا جائے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ اختلاف بیان کر رہے ہیں رنتے رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا کافر ہونے کافی کافیوں کو قتل کرنا چاہیے بچوں کو اور کو کیونکہ یہ اصل میں مال ہے مسلمانوں کے لیے ویسے بھی تو مال غنیمت میں آ جائیں گے تو اس لیے قتل کر دیں تو بہتر ہے ان کو قتل بھی کر سکتے ہیں تو فرماتے ہیں اول ہوا الصواب پہلا قول صواب ہے کیونکہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے پھر آگے بعض آئے اور بعد درائز بیان کرتے ہیں مزید تفصیل آپ مجموعہ الفتح و جلد نمبر اٹھائیس سفر نمبر تین سو چو میں آپ دیکھ سکتے ہیں الله تعالى قد واهم علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلين والحمد لله رب العالمین وصلی و سلّم و بارک علی محمد وعلى آلہ و صحبه